امن ام خلق سما واطی کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان زل سما اما ان اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہدا اقا ذات ابہ جتن پس ہم نے اس پانی سے اگایا ایسے باغات اگائے کہ جو خوش نما پھولوں اور پھلوں والے ہیں ذات بہ جتی دار خوش نماء پھلوں اور پھولوں والے ہیں ما کان لکم ان تم بھی تو شجر رہا تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے هم مع اللہ کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کیا کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں بل ہوم قو یا بلکہ وہ قوم سیدھے راستے سے کترانے والے ہیں امن جعل ارد قرارا یا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا اور تمہارے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ زمین پر پیدا فرمائی وجال قلعہ رہا اور اس زمین کے درمیان سے نہریں جاری کی دریا پیدا کی سمندر پیدا کیے تاکہ مختلف جگہوں پر رہنے والوں کو پانی پہنچ جائے وجہ ربا سیاہ اور اس اللہ نے اس زمین کے لیے لنگر بنائے یعنی بڑے بڑے پہاڑ اس پر نصف فرمائے وجا اعلی بین البحی نے حاج اور اللہ نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور ایک دیوار بنائی جو نظر نہیں آتی میٹھے پانی اور نمکین پانی کے درمیان اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے معبود ہے ہرگز نہیں بل اکثر مون بلکہ اکثر لوگ لایا لمون نہیں جانتے ام میں یو جیب المقرہ ادا یا وہ ذات کہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرماتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے وہ یکشف سو آ اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے وہ یج عالم خلفا الردی اور وہ اللہ جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا یعنی پچھلے لوگ چلے گئے اب تم زمین کی نعمتیں حاصل کر رہے ہو الا ہوں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے معبود ہے جس کی پوجا کی جائے ہرگس نہیں اللہ رب العالمین ہی مالک ہے حقیقی وہی حقیقی خالق ہے وہی معبود ہے قلیلم ما بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ام میں یہ دی کم فیلوماتل برری ول باہری کیا وہ ذات جو تمہیں خوشکی اور تری میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے جس نے تمہارے لیے روشنی کو پیدا کیا اور دیکھنے کے لیے آنکھ پیدا کیا اور آخ پر جو عکس آتا ہے وہ اکس سمجھنے کے لیے تمہارے لیے دماغ پیدا کیا اور پورا ایک آسابی اور جسمانی ایک نظام پیدا کیا وہ ذات جس نے تم پر ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی و مئی یور سل ریا آشا بشرم بئی اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت سے پہلے آ کر خوشخبری سناتی ہیں یعنی وہ ہوائیں جو بارش کی پیشنگوئی کرتی ہیں جس رب نے اتنی نعمتیں دی مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے خدا ہے معبود ہے ہرگز نہیں تال اللہ تعالی اللہ, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ مشرقین کرتے ہیں جن بتوں کو مشرقین اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں مد مقابل ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی ان سے پاک ہے بلندوں بالا ہے ام من يبدأ یا بتاؤ وہ ذات جس نے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کو اس نے پیدا کیا تم یو پھر وہ دوبارہ انہیں پیدا کرے گا مئی من السماء مینا وہ رب جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے الا ہوں کیا اب بھی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے ہرگز نہیں قل اے محبوب آ فرمائی ہاتھو برہا نقم ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ قل اے محبوب آ من فی سماواتی ول اردل غیبہ اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اگر نہ بتائے تو کوئی کچھ نہیں جانتا اگر تمہیں علم کی نعمت ملی ہے کہ تم نے سائنسی طور پر بہت ترقی کر لی ہے تو اپنے علم پر غرور و تکبر کرنے کے بجائے یہ سمجھو کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے فرشتوں انبیاء اولیاء کو مقام و مرتبہ اسی رب نے دیا وہ اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا وما یش نا یو یہ بت نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے بت بے جان پتھر ہے انہیں کسی چیز کا علم نہیں قیامت کا علم بھی نہیں مگر کل بروز قیامت ان میں جان ڈالی جائے گی ان کی آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھیں گے ان کی زبان ہوگی جن سے بولیں گے یہ بے جان پتھر اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ انہیں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا اور یہ پھر مشرقین کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا پتھروں کو جہنم میں ڈالنے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی اصل کافروں کو نادم اور شرمندہ کرنا ہے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج یہ بدھ تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں بلدا رک علم فی کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور سوال کرتے ہیں امتحان لینے کے لیے مثال کے طور پر کوئی ہم سے سوال کرے امتحان لینے کے لیے تو ہم کوئی بھی جواب دے دیں اگر اسے سوال کا جواب نہیں معلوم تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا سوال کا جواب صحیح ہے کہ غلط ہے تو یہ تو آپ کا امتحان لینے کے لیے قیامت کیسے پوچھتے ہیں جیسے ان کو پتا ہو کہ قیامت کب آئے گی یہ تو ایک راز ہے کیونکہ قرآن پاک میں بغ قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی اگر حضور بتا دیتے تو پھر یہ اچانک نہ ہوتا ہاں حضور نے مہینہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دن بتایا ہے تاریخ بتائی ہے لیکن سال اور سن نہیں بتایا بل ہم فی شک منہا بلکہ وہ اس قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں بلہم ہوں عمون بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں